ابصارهم ذلة وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون ان کی نظریں جھکی ہوں گی اور ان پر ذلت کی چادر پڑی ہوگی اور دنیا میں جب وہ صحیح سالم تھے تو انہیں سجدے کے لیے کہا جاتا تھا لیکن وہ سجدہ نہیں کرتے تھے